بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علی محمد و آل محمد, محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ و وبرکاتہ و الباتہ راشہ اور باقی تمام سامع خورآ برادر سب کچھ ہم اسے باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعو شریف درس 207 میں درس نمبر دو سو سات اور روزانہ تصبیحات وظائف یومیہ روزانہ پڑھی جانے والی تجبیہات کے ضمین میں دس نمبر گیارہ عاملوں کو پیش کریں اس طرح دو سو سات ابلی گیارہ آج کے دس نمبر ہیں جس میں جو ہے ہمارے آج کے تصویر اتوار کے دن حضرت امیر کبی اللہ رحم فرماتے ہیں اتوار کے دن جو ہے آپ ایک ہزار مرتبہ اس مبارک تصویر کو پڑھا کریں ای یا کا نا و ای یا کا نشت اس مبارک تصویر کو فرماتے ہیں آپ اتوار کے دن دس ایک ہزار مرتبہ پڑھیں تو اجن گرمی جی سلسلے میں نکل کے درست میں آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ جو ایک ایک ہزار والے تصبیحات ہیں یہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک ہی نماز کے بعد جو ہے جیسے صبح کی نماز کے بعد یا زورس کی نماز کے بعد یا مالویشہ کی نماز کے بعد ہاں جی قبل روح ہو کر خامشی سے ہاں جی پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے میں آپ کو بہت بڑا فیض ملے گا ایک ہی مجلس میں پڑھیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا آپ کے اندر زیادہ نورانیت پہ دے گا اس تصویر کا اثر آپ کے اوپر زیادہ ہوگا ہاں جی اس آپ کا دل دکھے گا آنکھیں پرنم ہوگا اس کی چونکہ معنی مفہم ایک ہی لفظ کو ہاں جی جتنا زیادہ تکرار کریں گے آپ کے روح پر اس کا مثبت اثر زیادہ ہوتا ہے ایک ہی مجلس میں زیادہ تکرار کرنے سے روح پر اس کا مثبت اثر زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی ملز میں کسی نماز کے بعد ایک ہزار تصویر کو ایک ساتھ پڑھ لیں ایک ہی مجلس میں پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اگر آپ ایک ہی نماز کے بعد جو ہے ایک ہزار تصویر کو پورا نہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے جیسے آپ کو ٹائم ہوا پڑھ سکتے ہیں پانچ بات کی نماز ہر نماز کے بعد دو, دو دو دو سو دو سو کر کے پڑھیں ہاں یا جو ہے پانچ سو کر کے دو صبح شام کر کے پڑھیں ہاں جیسے آپ کو میسر ہو وقت میسر ہو یہ تجزیہات جو اگر آپ کلر خوشے نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو آپ ان تجزیہات کو چلتے پھرتے ہوئے بھی اپنے کام پہ جاتے ہوئے بھی ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے بھی ہاں جی بس میں بیٹھے ہوئے یا ہاں جی گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں ان تجزیہات کو چلتے پھرتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں توجہ آپ کو اس ذکر کی معنی مفہوم کی طرح ہو ہاں جی تاکہ جو ہے آپ کو صحیح فیض مل جائے صرف لقِ زبانی نہ ہو بلکہ ذکر کی معنی و مفہوم کی طرف توجہ ہو تاکہ جو ہے آپ کے اندر ہاں جی ذکر کا مثبت اثر آپ کے روح پر آنے کے لیے اس کے معنی و مفہوم پر توجہ ہونا ضروری تو یہ جو ہے توجہ اگر ایک ہی ملزم میں پڑھا جائے تو زیادہ اثر ہے اگر آپ ایک ہی ملز میں نہیں پڑھ سکتے تو جیسے آپ کو وقت اجازت دیتا ہے اس حساب سے متفر اوقات میں بھی آپ دو سو کر کے سو سو کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں جی خواتین اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے سالن پکاتے ہوئے روٹی بناتے ہوئے بھی ہاں جی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں اور دل میں جو ہے اس تصویر کو پڑھتے اپنے کام بھی کریں اللہ سب کو توفیق دیں جزائر دیں تاکہ جو ہے دو دو نیکی ہم ایک ساتھ کر سکیں تو تجوی جو ہے یہ اتوار کے دن امیر کا بیس حمدانِ رحمۃ اللہ علیہ نے جواع ہمیں ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کو دے ہوئے ہیں کہ ای کا نا و ای آ کا نشت تو ای کا جو ہے عربی زبان میں جو ہے یہ لفظ اس کو ضمیر بولتے ہیں ہاں جی انگرضی والے بولتے ہیں ناؤن پرو ناؤن تو یہ پرو ناؤن ہے اے آ صرف تو خاص تو کے معنی میں ہے اس کے لیے صرف کبھی کا استعمال ہوتی ہے اگر ہاں جی اور کبھی اِیا کا استعمال ہوتی ہے صرف کا ہو تو تو کے معنی میں اکیلا اے آ کا خاص کر تو صرف تو کے معنیٰ آتا ہے اور اکا کے لفظ عام طور پر فیل سے پہلے آتا ہے لیکن کا جائیں تو فیل کے بات آتا ہے اصل میں یہ مفول کا سیکھا ہے مفول کے ضمیریں فیل کے بات آنے اس کی اصل جگہ فیل کے بات ہے لیکن جو ہے اس کو پہلے لایا ہے تو یہ عربی قواعد ہے جو چیز بعد میں ہونی چاہیے وہ پہلے لائیں ہاں جی؟ کیونکہ اصل طریقہ جو ہے فیل فائل سے فیل لائے پھر فائل لائے مفول لائے یہ طریقہ ہے تو مفول کے درجے تیسرے درجے پر ہے تو یہاں عیاقا میں کا مفول کو شروع میں لایا اقا جو مفول ہے کیوں اس لیے اس اس کے اندر ایک خاص نکتہ ہے کیونکہ اگر آپ بولتا ہاں جی صرف عاقع نابدو نہ نا کہتا ہے نابدو کا بولتا ہے تو معنی میں توحید کی جو ہے وہ تاکیدی معنی نہیں پایا جاتا جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں یہ فقط اور صرف کا جو معنی ہے یہ اس عاقع کو پہلے ذکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے تو یہ کا ضمیر تو ہی صرف تو ہی کے معنی میں ضمیر کے نابدو فیل پر تقدم سے معنی میں حسر پیدا ہوتی ہے معنی میں اور تاخیر کا معنی پہ جاتا ہے حسین عبادت کو صرف اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور علم معنی بیان اور نحو کے قوانین کے مطابق یہ قاعدہ ہے تقدیم ما حق و تاخیر الحسر یہ قاعدہ ہے جس کلمے کا حق بعد میں آنا تھا اس کو مقدم کرنے کی صورت میں کلام میں حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے یعنی کلام میں انحصار کا معنیٰ پیدا ہو جائے یہاں پر کیا ہے عبادت کو منحصر کریں اللہ میں اشتعانت کو منحصر کر رہے ہیں اللہ میں یہ آقا تو میں تو اس جو اس انحصار کا جو معنیٰ ہے صرف تو کا معنیٰ جو سمجھ میں آ وہ اس عقاعٰ کو پہلے لانے سے یہ معنیٰ سمجھ میں آتا ہے تو یہ آقا تو ضمیر ہو گیا صرف تو کے معنیٰ میں ہاں جی نہ ابدو یہ جی آباد یا ابدو فیل سے ہے مجموعہ احمد کلی کا سوا ہے ہم سب کا مانا دیتا ہے ہاں جی عبادت کرنا یا ابود ہاں اس کا منظر عبادت کرنا پروسیج کرنا اور نابدو جو ہے یہ فیل کے آخری شکل فلمارے کی جس کو فیل مضمیر فیل متکلم غیر بولتے ہیں فلم مظاہرے سے اس کا معنی ہے یا وہ عبادت کرتا ہے نا ہم عبادت کرتے یہ لفظ ہم اس نابدو کے نون سے سمجھ میں آتے ہم عبادت کرتے ہیں ہم پرستش کرتے ہیں نابزو کر یہ معنی اس طرح جو ہے نستعین جو ہے استعین یاستعین و استعینت سے ہے مدد طلب کرنا ہاں جی مدد چاہنا مدد طلب کرنا تو نستعین یعنی اے اللہ ہم مدد طلب کرتے ہیں ہم مدد چاہتے ہیں لیکن جو ہے صرف تجھ ہی سے نہ یا کر نس یعنی صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں صرف تجھ دیتے رغیس ہم مدد نہیں چاہتے تو ترجمہ جو ہے اب اس کی دونوں عبادتوں کی یوں ہو جائے گا یا خانہ اب دو نسین یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اس کی دوسری ترجمے یا اللہ ہم صرف تیری ہی پرستش کرتے ہیں دو ترجمہ اکثر کتاب آئے چونکہ عبادت کرنے پرستش کرنے ایک ہی مانا اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں یا صرف ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ دو ترجمہ اس مبارک مبارکہ کے بارے میں ہیں اسے انسان کے اندر جو ہے ہاں جی اللہ کی عبادت بندگی کا جو ہے زخ پیدا ہو جاتا ہے ہاں جی اور اس میں جو ہے نا آبدو آیا ہے ہالی بندہ اکیلا عبادت کا رہا ہوتا ہے لیکن نابود ہم عبادت کرتے ہیں ہاں جی چونکہ آپ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اکیلا نہیں ہیں ہاں جی آپ کے ساتھ پوری کائنات کے حرشے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کوئی اکیلا کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے ہاں جی کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کرتے ہیں قرآن فرماتے ہیں سب اس کے حدر میں رکوع کرتے ہیں سب اس کے لیے سجدہ ریس ہے سب اس کی تصبیح پڑھتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی عبادت بندی کرتے ہیں لیکن ممکن عبادت کا طریقہ تو الگ ہو درخت کے سجدہ اور ہمارے سجدے میں فرق ہو پہاڑوں کے سجدہ اور ہمارے سجدے میں فرق ہو ہاں جی لیکن یہ ہے کہ جو ہے اللہ،, اللہ قرآن فرماتے ہیں اللّہ یش جد ال منفی سماوات ولاد کائنات میں جو خوش ہے ہنج ہاں سب اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے یہ جد ال معاف استماعت من عام پر ضویل العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی عقل والے محرین انسان فرشتے جنات آتے ہیں ماں جب کہتے ہیں ضوی العقول غیر ضوی العقول سب اس کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ کے سباب ماشاء سب نواتات جمادات حیوانات سب آتے ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے نا وزو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اس کائنات کے ہر شے تیرے حضور میں ہاں جی سجدریس ہے توری عبادت و بندگی میں مصروف ہے البتہ کوئی اپنے ارادے سے کرتے ہیں ہاں جی خوشی سے کرتے ہیں رغبت سے کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کی پر ایمان لائے اس کی معرفت حاصل کیا ہاں جی انسانوں میں معلوم ہے کوئی جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود جو ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کو وجود اعلان کر رہا ہے یعنی اس کو وجود تہذیب پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے وجود کے اندر جو کمالات اللہ نے رکھا ہے وہ اس کی شانس کے ذات کے نہ چاہتے ہوئے ہوئے وہ کمالات اس کا تہذیب خوان ہوتا ہے جان گرام تو جو ہے یہ آخر نابدو و یہ آخا یہ مبارک تجوی اللہ کی بندگی کا بندے کی طرف سے اقرار ہے کہ اللہ ہم سب تیرے عبادت کرتے ہیں اور ہر عورت سے مدد چاہتے ہیں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اور اس عبادت میں اللہ ہم جو تیرے عبادت کرتے ہیں ہاں جس طرح اب نے عباسی تفصیل میں کہا کہ جب نابو کہتے ہیں بندہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں تو ایک نوع غرور اس کے اندر آ ہم عبادت کرتے ہیں یہ بظاہر اللہ کی مدد کے بغیر گویا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کی توفیق کے بغیر گویا کہ ہم اللہ کے عبادت کریں اس غرور و تغبر کو توڑنے کے لیے وہی آخر نسائن کہے اللہ ہم توشی سے مدد چاہتے ہیں یعنی اللہ یہ جو عبادت ہم نے کی ہے وہ تیرے مدد سے ہی کی ہے تیرے توفیق سے ہی کیے ہے اگر ہم تیرے عبادت کر سکتے ہیں تو تیرے مدد سے تیرے توفیق سے تیری فضل سے اگر تیرے توفیق تیرے مدد تیرے استعمال شامل حالنا تو ہم نہیں کر سکتے تو اس مبارک آیت کے ذیل میں جو ہے ایک تھوڑے سے بحث کرنا ضروری سمجھتا ہوں لیکن میرے عالم آج کے درس میں یہ بحث برا نہیں ہو پائیں گے ہاں جی وہ بحث یہ ہے کہ ایک سوال آتا ہے آیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اللہ کے غیر سے مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں ہے ہاں جی جیسا ہم لوگ بولتے ہیں یہ مدد بولتے ہیں ہاں جی یہ آستانوں پہ جا کے ایمہ کے آستانوں پہ جا کے اولیاء کے آستانوں پہ جا کے پیمبر کے آستانوں پہ جا کے وہاں بیماری کے لیے شفا مانتے ہیں کربلا جا کے ہاں جی افوانی کے آستان پہ شفا مانتے ہیں ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں دعاؤں کا ہاں جی تو آیا یہ شر انجائش ہے یا نہیں ہے ہاں جی یہ چیز شر ہے یا نہیں ہے یہ مدد کیا نیا شر انجائش ہے یا نہیں ہے کیا یہ کا کہیں تو کیا ہم مشرق ہو جائیں گے نوجولہ کیونکہ تو آیت میں تو کہہ رہے ہیں اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں بول تو اگر ہم یہ مدد کہیں تو کیا تو یہ علی تو خدا تو نہیں ہے تو آپ علی جب خدا نہیں ہے تو کیا یہ تب علی خدا نہیں ہے تو آپ علی سے مدد کہیں رہے ہیں تو صرف اللہ سے مدد کرنے مدد چاہنے کے اس اقرار کے کیا یہ منافی تو نہیں ہے تو اس طرح سوالات اس سے اٹھتے ہیں اس مبارک آیت سے پرانی صور عالم شریف کی اور عالم اسلام کی اشرقوں میں سے اعلی حدیث جیسا معبی بولتے ہیں ہاں جی وہ اس بات پر بہت مصر ہے جو لوگ یہ عالمدت بولتے ہیں اس کو مشرق سمجھتے ہیں ہاں جی مشرق سمجھتے ہیں ہاں جی وہ لو ان پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں لہذا اس آیت کے ذیل میں جو ہے وہ دلیل اس کو پیش کرتے ہیں ہر جگہ اسیات کو پیش کرتے ہیں لہٰذا اس کے ذیل میں تھوڑا سا بحث کرنا ضروری ہے لہذا آج کے بعد میں اگر وہ بحث کروں تو وہ بحث نافذ رہ جائے گا لہٰذا میں سوچتا ہوں اس کی جو ہے چار پانچ دلیل جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ بھائی اس, اس میں وہی آکا نشتہ سے کیا مراد ہے اگر ہم علی سے یا علی مدد کہتے ہیں مدد کوئی مانتے ہیں رسول اللہ سے کوئی مدد مانتے ہیں باقی اولیاء سے ایمت سے انبیاء سے کوئی مدد مانتے ہیں تو وہاں ہماری نیت کیا ہے ہم مانگیں تو کس نیت سے مانی چاہیے کس عقیدے کے ساتھ ماننا چاہیے ہاں جی ہاں جی تو یہ جو ہے یا ان کو ہم مدد نے مستقل سمجھ کر اللہ کے مقابلے میں طاقت سمجھ کر مانگ سکتے ہیں یعنی بھئی یہ ہستیاں جو ہے ان کے پاس جو خوش ہے اللہ کا عطا کردہ ہے ان کے پاؤ جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے کر سکتے ہیں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس عقدے کے ساتھ یہ مدد کہنا کیا کوئی اشکال ہے یا نہیں ہے ہاں جی اور کہنا صحیح سے کیا ہر قسم کی مدد کے نفی کرتے ہیں ہاں جی جیسے جی جی جو ہے ہم ایک دوسرے سے اپنی زندگی میں ہر کوئی دوسرے سے مدد طلاق کرتے ہیں مجھے پیسہ ختم ہو گیا میں آپ سے پیسہ مانتا ہوں تو یہ پیسے میں مدد ہے میں بیمار ہو گیا میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں ہاں اس سے شفا لیتا ہوں اس کی شفا کے لیے درخواست دیتا ہوں ہاں جی اسی طرح جو ہے مغروص آدمی قرض اترنے کے لیے زندگی میں ہر کوئی دوسرے سے کسی نہ کسی زاویے سے مدد لیتے ہیں آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے آپ استاد سے مدد لیتے ہیں اور جا کے استاد جی میرے بچے کو پڑھاؤ بولتے ہیں ہاں جی مکتب ملک مولانا سے بولتے ہیں مولانا جی ہمارے بچے کو پڑھاؤ کیا مطلب کا یعنی ہمارے بچے کو تعلیم دے دو ہاں جی اس کو جو ہے ہماری مدد کرو بچے کو تعلیم دینے میں یہاں یہ سوال ہوتا ہے کیا خدا میں ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے کیا خدا ہر ایک کو ڈائریکٹ شفا نہیں دیکھ سکتے تو ڈاٹا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کیا خدا ڈائریکٹ ہر ایک کے دل میں علم نہیں ڈال سکتے ہیں تو پھر استاد کے پاس مرشد کے پاس ہاں اسکول کالج میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اگر سوال کریں خدا کر سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا تو خدا کر سکتا ہے خدا تو اللہ کل لیشین قدیر ہے خدا کے لیے کوئی کم مشکل نہیں ہے لیکن غذا اس عقیدے کے باوجود خود واوی ہو یا دوسرے تمام مسلمان ہو عالی کتاب یہود نسالہ جو سابق آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں وہ لوگ ہو یا غیر مسلم قوموں ہو سب ایک دوسرے سے مدد مانتے ہیں سب ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا تو ایک دوسرے سے مدد لینا یہ تو ایک فطری کام ہے ہاں جی یہ تو ایک فطری ہے انسان کی فطرت میں موجود ہے تو پھر کیا تو پھر ہاں جی تو پھر جو ہے یہ لوگ جو یہ آخانہ یہ کان وہی آنا پھر کیا مطلب ہے اس میں کون سے کو ثابت کرتے ہیں اور کون سے اجتعینات کو منع کرتے ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ اللہ کل ہم آپ لوگوں کو بات کریں گے اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیع تھا